ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا الله وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد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 اللہ تعالی نے جنت اور جنت کی نعمتیں بنائی اور انسانوں کو دنیا جو دار العمل اور دار الاسباب ہے جو دار الفتن ہے دارال ابتلاح ہے دار المتحان ہے اس دنیا میں جو فتنوں کا آزمائشوں کا عمل کا اسباب کا گھر ہے اس دنیا میں اپنے بندوں کو ڈال دیا ہے جنت بندوں ہی کے لیے ہے لیکن آج اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دنیا میں ڈالا ہے دنیا میں ڈالنے کے لیے یا دنیا میں آنے کے لیے کسی عمل کسی کوشش اور کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ نے چاہا دنیا میں ڈال دیا یہاں آنے کے لیے ایمان والا ہونا نیک ہونا کچھ عمل کرنا یہاں آنے کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کوئی پیمانہ نہیں ہے اللہ تعالی یہاں بلا سبب کے بغیر کسی امتحان کے بغیر پہلے کچھ کیے دنیا میں ڈال دیتا ہے لیکن جنت میں جانے کے لیے یہی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی اللہ جنت میں ڈال دے جیسے دنیا میں سب کے سب آ گئے ویسے جنت میں سب کے سب نہیں جائیں گے قیامت کے دن یہ سارے لوگ جو اس دنیا میں تھے یہ دو حصوں میں بٹ جائیں گے ایک حصہ جنت میں جائے گا اور ایک حصہ جہنم میں جائے گا یہاں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے یہاں کچھ دن انسان کو رہنا ہے اور یہاں سے جانا ہے اچھا آدمی بھی ہو یا کوئی برا آدمی ہو نیک ہو فاجر ہو فاسق ہو مومن ہو کافر ہو ادنا مسلمان ہو یا پھر ایک نبی ہو ایک رسول ہو اس کو بھی دنیا سے جانا ہے لیکن اصل زندگی وہ نہیں ہے جو دنیا میں ملی ہے موت سے پہلے ملی ہے اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد ہے اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی وہاں سے کہیں اور نہیں جانا ہے اور وہاں سے یہاں بھی نہیں آئے گی ایک آدمی ایک جگہ گھر لیتا ہے دیکھتا ہے یہاں ماحول اچھا نہیں ہے یہاں بہت مشکل ہو رہی ہے بازار قریب نہیں ہے یا مسجد قریب نہیں ہے یا بچوں کی एजुकेशन کے لیے بہت تکلیف ہو رہی ہے اسکول قریب نہیں ہے ماحول بگڑا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے غلطی کی یہاں پہ گھر لے کے لاکھوں کا اس, اس میں خرچ کیا ہے لیکن کیا کریں آپ معاملہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگ رہا ہے وہ گھر بیچ دیتا ہے پھر دوسری بستی میں جا کے رہتا ہے جہاں اس کے لیے سکون ہو چین ہو سہولت ہو ایک گھر اگر پسند نہ آئے آدمی اپنی مرضی سے دوسرا گھر لے لیتا ہے کیا آخرت میں ایسا ہو سکتا ہے آخرت میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں اپنا گھر آدمی خود چنتا ہے اور اپنی مرضی سے چینج کرتا ہے آخرت میں اسی گھر میں آدمی جائے گا جس میں اللہ اس کو جگہ دے کسی کو اللہ جنت میں جگہ دے گا اور کسی کو جہنم میں جگہ دے گا پھر جہنم والے نہیں کہہ سکتے ہیں بہت تکلیف ہے کام کرتے ہیں ہم کہیں اور گھر لیتے ہیں جنت میں لیتے ہیں وہاں موقع نہیں ہے جہنم سے نکل کے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے اگر کوئی جا سکتا ہے تو وہی جس پر اللہ رحم فرما ہے اور اللہ تعالی دنیا میں سبھی پر رحم کرتا ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں پر رحم کرے گا وکانہ کا نبی رحیم اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ رحیم ہے اللہ کی واقعی رحمت جو آخرت میں ہوگی وہ ایمان والے بندوں کے ساتھ میں ہوگی اسی لیے جہنم میں لوگ چلائیں گے جہنم میں لوگ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں گے وہ توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے وہ عمل کا موقع مانگیں گے سچے دل سے وہ اللہ تعالی سے موقع چاہیں گے ایک بار موقع دنیا میں جانے کا دے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے ہم کو موت دے دے کچھ نہیں تو نہیں کم سے کم موت دے دیں ہم کو یہاں سے ختم کر دیں موقع نہیں ملے گا کیوں اس لیے کہ آخرت میں اللہ کی رحمت کا حصہ صرف ایمان والوں کو ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سی مسلم وغیرہ میں حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو اپنی رحمت کے سو حصے کیے اللہ نے رحمت کو بھی پیدا کیا اور اس کے سو حصے کیے اور ان میں سے ایک حصہ زمین میں مخلوقات میں تقسیم کر دیا جتنی مخلوقات ہیں انسان جانور چرن پرن مچھلیاں ہر مخلوق ٹوٹل مخلوقات جتنی ہیں سب مخلوقات کو اس ایک حصے میں سے اللہ تعالی نے دیا ہے اور یہی وہ رحم ہے جس کی بنیاد پر ایک جانور اپنے بچڑے کو کچلتا نہیں ہے آپ دیکھیے بلی ہے یا جو بھی جاندار ہیں گائے ہے بیل ہے گھوڑا ہے جب اس کو بچہ ہوتا ہے تو اپنے بچے کو سنبھالتے ہی وہ اور اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں ایک بلی سے آپ اس کا بچہ چینو دیکھو کتنا چلائے گی وہ گائے بیل جو بھی جاندار ہیں تو اپنی اولاد کا درد ان کو ہوتا ہے کہاں سے آیا یہ انسان میں تو اور بھی لوگوں کے لیے درد ہوتا ہے جو اس کا کوئی نہیں ہے اللہ نے اس کے اندر یہ چیز پیدا کی ہے کہ اپنے تو اپنے پرائے کا بھی درد اس کو ہوتا ہے یہ انسان ہے کہاں سے آیا یہ اللہ نے اس ایک حصے کو بانٹ دیا مخلوقات کے اوپر اور ننانوے حصے اپنے پاس رکھے اور وہ ننانوے حصے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے رحم کرے گا قیامت کے دن ایمان والے بندوں ایمان والے بندوں پر رحم کرے گا مشرقین اور کفار کو اس رحمت سے حصہ نہیں ملے گا کیوں اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہی نہیں انہوں نے اللہ تعالی کو قبول نہیں کیا انہوں نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا انہوں نے اللہ کے رسول کو قبول نہیں کیا انہوں نے آخرت کو مانا ہی نہیں تو جس نے تسلیم نہیں کیا اس کو ملے گا کیوں آخرت میں نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو ڈالا ہے انسان اپنی مرضی سے یہاں پہ نہیں آتا ہے ہاں یہاں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے لیکن آدمی دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے مرنے کے بعد اپنی مرضی سے جہنم سے نکل کے جنت میں نہیں جا سکتا ہے جنت میں کون جائے گا وہ بندے جائیں گے جہنم سے کون نکالا جائے گا وہ بندے نکالے جائیں گے جن کے پاس ایمان کی دولت ہو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں اہل توحید جائیں گے توحید والے کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے لیکن پھر اللہ کی رحمت ان پر چھا جائے گی اللہ کی رحمت ان کو پائے گی سمتر قوم اور راہما ان کو اللہ کی رحمت کا حصہ ملے گا اللہ کی رحمت کی بنیاد پر وہ اس سے نکالے جائیں گے تو ایمان والے بندے جن کے پاس ایمان تھا جہنم میں بھی اگر جائیں گے تو وہاں سے نکالے جائیں گے ایمان کی بہت اہمیت ہے اللہ پر ایمان اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا اللہ تعالی کو اپنا معبود تسلیم کرنا اللہ کی ذات و صفات کا اعتقاد ان کے اندر اللہ کو کامل ماننا اللہ کو بے عیب ماننا اللہ سے محبت کرنا اللہ سے ڈرنا اللہ پر یقین کرنا اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ تعالی سے اللہ کی تعظیم کرنا اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرنا اللہ کی حمد کرنا اللہ تعالی کے لیے اپنے آپ کو وف کرنا اللہ کے آگے اپنے دل کو اپنے وجود کو جھکا دینا اللہ سے گڑ گڑانا مانگنا اللہ تعالی کو اپنے مسائل بتانا اللہ تعالیٰ کے دین کی قدر کرنا اللہ کے محبوب کو محبوب بنانا محبوض کو مبغوض بنانا اللہ کے لیے دین کی غیرت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے اللہ کے لیے نفرت کرے اللہ کے لیے دے اللہ کے لیے روکے اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا یعنی اپنے دل کے سارے جذبات اللہ کے ساتھ آدمی خاص کر لیا اللہ کی طرح کسی سے محبت نہ ہو اللہ کی طرح کسی کا خوف نہ ہو اللہ کی طرح کسی کی تعظیم نہ ہو اللہ پر جو بھروسہ ہے وہ کسی پر نہ ہو اللہ کی بات کا یقین ہو اس میں شک کی آمیزش نہ ہو ایمان پھر اللہ کے رسول سے محبت ایمان والوں سے محبت اللہ کی بنیاد پر محبت دل چاہے یا نہ چاہے اللہ کے دین میں اللہ کے دین کے اعمال سے محبت چاہے نفس پر بھاری ہو دل چاہے نہ چاہے اللہ کا حکم ہے کرنا ہے اللہ کی نا کا خوف اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے نفرت چاہے دل اس کی طرف لپکتا ہو لیکن نہیں یہ گناہ ہے یہ حرام ہے یہ برا ہے دل میں اس کی نفرت ہو چاہے طبیعت اس کی طرف لپکتی ہو بشریت کی وجہ سے انسان ہے طبیعت لپکتی ہے شہوتوں کی طرف لذتوں کی طرف لیکن پھر بھی آدمی ان سے دور رہے اپنے آپ کو روکے دل کی چاہت کے باوجود اللہ کی خاطر اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. ہر نیکی میں اللہ کی طرف رحبت مجھ کو اللہ سے چاہیے ہر نیکی میں احتساب اور ہر نیکی کے اندر یعنی ایک آدمی اللہ سے ادر کی امید رکھے ایک سجا بھی کرے تو اللہ کی طرف دل ہو کہ اللہ اس سجے پہ مجھ کو تو آتا فرمان دے تیرے وعدے ہیں کی اللہ کی خاطر کرنا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عامال کرتے رہے ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے ایسی جنتیں ہیں جہاں مہمانی موگی ہوں گی مہمان کی طرح اکران کے ساتھ رہیں گے اس مہمان کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مہمان ہو کب تک ہو آپ یہاں کے ہو نہیں مہمان ہو تو آپ جانے والے کب ہو آپ مہمان کی ویسا نہیں کہ کچھ دنوں کے لیے مہمان مہمان کا مطلب یہ کہ جو مہمان ہوتا ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جنت کے وارث بن کے رہیں گے لیکن ان کے ساتھ سلوک ایسا ہوگا جیسے مہمان کا اکرام ہوتا ہے ہر بات اس کی آپ گھر میں جائیں گے کوئی بہت آئیے بیٹھیے کرے گا آپ کا گھر ہے کوئی پوچھے گا بھی نہیں السلام علیکم وعلیکم السلام سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن مہمان آ جائے گا کام چھوڑ کے کی. ہاں کیسے آپ کیسا آئے آئیے بیٹھیے چاہ لیجیے تو کیا آئیے مہمانی لیکن آپ جائیں گے تو ٹھیک ہے مہمانی نہیں کیوں روز روز کون کرے گا بھائی تو گھر والے لیکن مہمان کا اکرام اتنا اکرام جنتی کا ہوگا ڈیلی اکرام اور ہمیشہ اکرام آپ یہ غریب آدمی جس کو دنیا میں کوئی پوچھتا نہیں تھا جو کہیں چلا جائے تو لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے ہاں کیا ہے ہاں ٹھیک ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا میں اس کو کوئی کوئی قدر نہیں کرتا ہے اس کی اس کے بھی پاس دل ہے اس کو بھی اچھا لگتا ہے اس کو بھی برا لگتا ہے اس کو بھی غم ہوتا ہے اس کو بھی خوشی ہوتی ہے اس کو بھی لگتا ہے میری بھی عزت ہے دوسروں میں اس کی عزت نہیں ہے دوسروں میں اس کی بڑائی نہیں ہے اور دنیا میں کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے غریبات آتی ہے کیا اس کے پاس کیا ہے جس کی قدر کی جائے اس کے پاس کیا ہے نہ اس کے پاس مال ہے نہ اس کے پاس ہنر ہے نہ اس کے پاس خوبصورتی ہے نہ یہ بہت بڑے سید خاندان کا ہے اس کے پاس تو نہ ڈگری ہے اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس اس کا کیوں ہم اکرام کریں دنیا کا قاعدہ یہ ہے لیکن اللہ رب العالمین جو ساری مخلوقات کا رب ہے اس کے نزدیک غریب فقیر مسکین چھوٹے گھر میں رہنے والا ایک دم چھوٹا کام کرنے والا چھوٹا کام نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے لوگ کے حساب سے چھوٹا کام ہے پھٹے کپڑے پہننے والا ڈگری نہیں ہے انگوٹا اس کے پاس ہے بس پہننے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اور اس کو کوئی بولے تو جلدی سمجھتا بھی نہیں ہے لیکن وہ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتا ہے وہ اپنے ہاتھ اللہ کی طرف آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اس کا دل اللہ کے لیے صاف ہے ایک دم اس کے پاس ایمان کا نور ہے اس کے پاس ایمان ہے وہ اللہ کے حکم کو مخلوق سے بڑھ کے مانگتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی نمبر دو پہ رکھتا ہے وہ اللہ کی بات کو نمبر ایک پر رکھتا ہے اللہ کے نزدیک یہ آدمی اتنا قیمتی ہے کہ جب تک یہ زمین پر زندہ رہے گا اللہ تعالی زمین کے نظام کو چلاتا رہے گا یہ نہیں رہے گا توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گا زمین آسمان کو سارے آسمان سورج چاند ستارے زمین نہریں باغ پیڑ پودے سب کچھ اللہ تعالی کے نزدیک اس لائق نہیں ہے کہ اس کی کوئی وقات ہو توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گا اللہ اس کو قیامت آ جائے گی اس دن جب ایک بھی ایمان والا زمین پہ نہیں رہے گا چاہے وہ ایمان والا غریب ہو مسکین ہو فقیر ہو کالا کروٹا ہو ایک دم بدصورت ہو بات کرتا ہے تو منہ سے بدبو آتی ہے کپڑے پہنا ہے تو کسی کے پاس بیٹھے لوگ اٹھ کے جائیں گے لیکن وہ آدمی ایسا ہے کہ وہ آدمی اللہ دل سے سچے دل سے بولتا ہو اللہ اللہ اللہ بولتا ہے وہ محمد الرسول اللہ بولتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے میرے رسول نہیں اتنا قیمتی وہ آدمی ہے کہ زمین و آسمان اس کی جوتی میں کچھ نہیں ہے اللہ کے نزدیک وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے کیا ہم کو اس ایمان کی قدر ہے کیا ہم کو واقعی اس ایمان کی قدر ہے جس کی بنیاد پر آدمی اللہ کے یہاں پر قدر کے قابل ہو جاتا ہے کیا ہمارے نزدیک اس دین کی اتنی قدر ہے جس کے بغیر آدمی قابل قدر نہیں بن سکتا ہے وہ اتمم تو علیہ میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اس دین کو اللہ نے اپنی نعمت قرار دیا اور اپنے سے جوڑا ساری نعمتیں کس کی ہیں وَمَا بِكُمْ مِن نعمت اللہ اللہ اللَّهِ اللَّهِ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن اللہ نے ایک نعمت ایسی بیان کی اس کو کہا میری نعمت وہ اتمم تو علیکم نعمت ہی اللہ کی طرف ہے اس کو جوڑا اپنے سے ہے کیا ہے وہ نعمت وہ اسلام ہے وہ دین ہے میری نعمت باقی نعمتیں کس کی ہیں باقی نعمت بھی اللہ کی ہے لیکن اس کو اپنے سے جوڑا اس کی قدر کی وجہ سے اس کی اونچائی کی وجہ سے یہ دین ہے اگر آدمی کی زندگی میں ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اگر یہ آ جائے واقعی یہ آدمی قیمتی بن جاتا ہے اور کتنا قیمتی بنتا ہے وہ جہنم میں چلا بھی جائے ہر آدمی سے اونچ نیچ ہوتا ہے ٹوکریں لگتی رہتی زندگی میں گرتے پڑتے چلتا بے چارا اتنے فتنے شیطان ہے نفس ہے سماج ہے مصیبتیں اتنی ہیں غلطیاں اس سے ہوتی ہیں اگر وہ اپنی غلطی کی وجہ سے چلا بھی جائے جہنم میں اللہ برابر اس کو جہنم سے نکالے گا برابر جہنم سے نکالے گا اور آخر میں جائے گا وہ کہاں جنت میں جائے گا کس بنیاد پر اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالا یقول جن اللہ تبارک و تعالا جنت سے کہے گا یا اہل الجن اے فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وہ تیرا حکم ہمارے لیے سعادت کا ذریعہ ہے بتا اللہ کیا کرے فَيَقُولُ ربیع تم اللہ ان سے کیا پوچھے گا دیکھیے کون پوچھ رہا ہے جس کو راضی کرنا زندگی کا مقصود ہے راضی تو مسئلہ حل وہ کس سے پوچھ رہا ہے اہل جنت سے اہل جنت میں نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور وہ آدمی بھی ہے جو بیچارہ آخری میں پہنچا جنت میں گرتے پڑھتے مرتے پڑھتے پہنچا ہے وہ جنت میں گنا گا تھا جیسا بھی تھا لیکن نہیں مانتا اس کے پاس وہ بھی آیا اللہ اس سے بھی پوچھ رہا ہے حل رضی راضی ہو کبھی کسی نے پوچھا آپ سے سوچو آپ کے کبھی اکیلے میں کوئی پوچھا آپ اب راضی ہو اللہ تعالی بندوں سے پوچھے ہر رضیت تم راضی ہو کیا یعنی تم کو جنت میں ڈالا ہے یہ سب کچھ دیا پسند ہے خوش ہے راضی ہے رضیت کیا تم راضی ہو فول اللہ اللہ ہم کیوں راضی نہ ہوں ہم کیسے راضی نہ ہوں وقت عقیدہ معلوم من خلقک جبکہ نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا ہے جو نے دوسری کسی مخلوق کو نہیں دیا کسی کو نہیں دیا وہ ہم کو دیا نے کیا کرے گا فرعن کی بادشاہ اتنی بڑی بادشاہت کیا کام کی لیکن یہ جنت ایسی جنت کہ چھوٹے سے چھوٹا آدمی آخری مسلمان آخری جنتی بھی ایسا بڑی جنت اس کے سامنے ہے ایسی نعمتوں والی کہ کیا کرے گا فروغ کیوں بھائی فروغ کا پھل سڑتے نہیں تھے اس کے پھل سڑتے تھے اس کے دودھ پھٹتا نہیں تھا کھانا اس کا باسی نہیں ہوتا تھا بادشاہ سلامت ہے ٹھیک ہے لیکن کھانا سلامت ہے کیا نعمت سلامت نہیں ہے لیکن جنتی پانی ایسا کہ کبھی پرانا نہ ہو بوٹل میں رکھو پانی اور پیو ایک دس دن کے بعد یہ کیا ہے پوچھے گا آدمی خراب ہو جاتا ہے دودھ پھٹ جاتا ہے ایسا ایسا پا... ایسا دودھ کے ایک دم لذت ایسا پانی کہ ایک دم لذت کبھی باسی نہ ہو کبھی پرانا نہ ہو کبھی خراب نہ ہو بودا نہ ہو ایسی شراب کہ وہ شراب لا لاغلفی ہا ولا تفین اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا لا لاغل غل چکر تفین اسم سے گناہ تو شراب جب آدمی پی لیتا ہے قمر تو وہ اپنا بھی بھلا نہیں کرتا دوسرے کا بھی بھلا نہیں کرتا اس کو چکر آنا شروع ہوتا ہے یعنی وہ اپنے کنٹرول میں خود نہیں ہے اس کی گاڑی بھی کیا ہو گئی بریک پیل ہو گئی اور اس کی زبان مبارک سے کیا نکلتا ہے بڑے مبارک الفاظ نکلتے ہیں گالی جھوٹ اور کیا بولتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کبھی کبھی تو ایسی بھی باتیں بولتا ہے بعد میں ہوش میں آنے کے بعد معلوم پڑتا ہے اس نے کیا کیا کیا ہے ایسی باتیں بولتا ہے جو جھپا کے رکھی تھی شراب میں صاحب نشے میں بول دیا کیا کیا, کیا غلط کام کیے تھے لاغی ہا والین ایسی شراب کے جس میں سر درد نہیں ہوگا چکر نہیں آئے گا اور گناہ کی بات کوئی آدمی نہیں کرے گا شراب پی کے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سائیکل لگاتے ہیں اور گٹر میں گرتے ہیں شراب کا یہ اثر ہے آدمی غلط ہی کام کرتا ہے لیکن شراب وہاں کے جب پیے گا اس میں کافور ملی ہوئی کسی میں زنجبیل کسی میں ادرک ملی ہوئی کسی میں جو ہے یعنی اتنی عمدہ شراب کہ جس میں لذت ہی لذت ہوگی عجیب قسم کی لذت ہوگی شراب وہاں پیئے گی لوگ لیکن وہاں پہ جھوم برابر جوم شرابی نہیں ہوں گی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے نہ وہاں کوئی شرابی کہلائے گا یہ تو پیتا ہے یہ نہیں. وہ لذت والی شراب ہے عمدہ ترین شراب فران کو ملی سب ملا اس کی پوری حکومت اگر ملا دی جائے وہاں کی شراب کا ایک گھونٹ اس کو برابر ہی نہیں کر سکتے حکومت ऐसी उमदा बर्तन कैसे वहां के अभी तो हमारा दर्द जन्नत का नहीं है चांदी के बर्तन लेकिन ऐसे बर्तन जिसके आर पार दिखता है, है चांदी का बर्तन हो चांदी का प्याला और वो चांदी कैसी के जो ट्रांसपेरेंट हो अंदर का जो रखा हुआ शराब है एकदम कलर उसका दिखाई दे रहा है वो एकदम आर पार उसके दिखता है लेकिन वो कांच है वो चांदी है ऐसी चांदी कभी देखी जिंदगी में चांदी हो जाएगी देखी तो ऐसे बर्तन घर एक इंच सोने की एक इंच चांदी की इतना ज्यादा है। सोना चांदी तना पेड़ तने सोने की था फिर उनके पास वो पेंट तो मार सकता था सोने का जैसे हमारे यहां सेवरात को मारते हैं सोने का पानी है बोलते इसको یہ نانی کی زیور ہیں اس میں سونے کا پانی ہے سونا نہیں ہے یہ تو پینٹ کر سکتا لیکن سونے کا پیڑ لائے گا کہاں سے وہ اگ نہیں سکتا ہے ہاں اس کو بنا سکتے ہیں ایسا کچھ جیسے مورتی بناتے ہیں لیکن وہ واقعی پیڑ نہیں ہوگا ایسا پیڑ فرون کہاں سے لائے گا دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ حکومتوں کو مالک کہاں سے لائے گا کہ اگر جنتی کھڑا ہے تو پیڑ کی ہائٹ اس کے مطابق ہے बैठा है तो फल उसके लिए उतना झुक जाएगा लेटा है तो उसके हाथ में फल बराबर आएगा झुक के ऐसा है पेड़ कोई ऑटोमेटिक पहले के जमाने के लोग नहीं सोच सकते लेकिन आज के दौर में आप देखिए कि ऐसी मशीन बनती है ऐसी सेटिंग होती है लेकिन पेड़ ऐसा होता क्या क्योंकि वो कैसा होगा फ्रिज में से निकलेगा बासी फल فریج میں سے آپ کا آ سکتا ہے نکلا ایک دم ایسا اور کبھی اس کی مشین خراب ہو گئی تو سیدھا منہ میں اس لیے کہ بہت سارے روبوٹ بناتے ہیں لوگ لیکن وہ جب پیچھے لگتا ہے پورے کہیں بھی گھومتا ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے ٹیسٹنگ کے ٹائم میں بہت جل تلا بلا کو ٹالتو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہاں ویسا نہیں ہوگا وہ پیڑ ہے تازہ پھل ایک دم رس والا پھل منہ میں उसमें कीड़ा नहीं और जैसे जन्नती चाहेगा लेटा लेटा है मर्जी उसकी अरे कहना है लज्जत के लिए खाएगा भूख के लिए नहीं भूख लगी बहुत बहुत भागा जन्नत में भूख लगी लाओ कहाहरो जरा भी हो रही है उसको जरा जरा और घूम के आओ दोस्तों में मिलके आओ व तैयार है सब कुछ एकदम रसदार फल चाह मिल जाए उसके हाथ में आएगा और ایسے پیالے جس میں کھانے کی چیزیں لذت والی जो جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوں گے جنت میں وہ के आएंगे کے آئیں گے اور ان کو کوئی برتن دیں گے کھاؤ کھائیں گے وہ لے चार्ज چلو لاؤ کوئی नहीं نہیں کوئی چارج نہیں کوئی بل نہیں کچھ نہیں آیا آپ کے لیے کھاؤ کھایا تھوڑی دیر کے بعد پھر آئیں گے وہ گھوم کے لو. کھایا ہم نے بولے دکھ رہا ویسا ہے الگ وہ اتو بھی اللہ نے قرآن میں کہا ان کو ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی مثلاً سیب دیا کھاؤ اب کھایا اس کو واپس آیا کال لو بولے ابھی تو کھایا نہیں یہ سیب دکھ رہا ہے لیکن ہے نہیں اس کا ٹیسٹ الگ ہے ایسا کہا سرپرائز گفٹ یہ جنت ہے کس کو ملے گی ہر اس آدمی کو ملے گی غریب آدمی کچھ نہیں تھا کبھی فاقے میں جیا کبھی پھٹے ہوئے کپڑے اپنے ہاتھ سے سی لیے جوتے سینے کے لیے پیسے نہیں تھے اس کے پاس جانے کے لیے بس کے لیے پیسے نہیں تھے اس کے پاس آدھا بس سے ایسا جاتا تھا آدھا پیدل جاتا تھا ایسے بھی لوگ ہیں روٹی کھا لیتا تھا اس کے پاس سالن کے پیسے نہیں تھے ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں ایمان اگر اس کے پاس ہے وہ فرعون کو بھی جو نہیں ملا ہے دنیا میں ساری حکومت کے بعد اس کو جنت میں ملے صرف مرنے کی دیر ہے کتنا انتظار صرف موت تک موت تک روک کے رکھنا ہے اپنے آپ کو کتنا آسان ہے اور موت کیسا سو سال بعد ہزار سال بعد آئے گی واقعی جس کو جنت معلوم ہو اس کے لیے موت کیسی ہوگی ادنیا سجن المؤمن و جنت الکار. اب سمجھ میں آتا ہے یہ کیسا قید کھانا کیسا ہوتا ہے مومن کے لیے دنیا کیا ہے قید خانہ ہے اور کافر کی کیا ہے جنت ہے باغیچہ ہے نکالو مت بار بولتا ہے واچ مین چلو ٹائم ہو گیا کیا ہے اتنے جلدی تھوڑا ٹھہرو لیکن مومن قید خانہ آ کے جیلر بول رہا ہے, چلو تمہارا ٹائم کہا, ہو گیا چلو جلدی وہ اندر سے نکلنا چاہتے کیا یہاں پہ وہاں اتنا عمدہ ہے یہ کیا ہے یہاں کا بہترین بھی سڑا ہوا ہے تو اس کی جو ہے اس کی روح اندر سے بے چین ہوتی تھی کہ کب اس قید خانے سے نکلے تو یہ اس کو احساس ہوگا جو واقعی جنت کو جانتا ہو اس کی ذہن میں جنت گھومتی رہتی ہو اللہ تعالیٰ گئے دیکھے تو دیکھ کے اور رہا بھی اللہ کتنی بڑی بات ہے یعنی اس میں راضی نہیں دوڑ دیتا ہوں ہے کوئی ایسا اتنی عمدہ نعمتیں دینے کے بعد بھی اللہ پوچھے اس سے بڑی چیز کیا ہوگی ہر ردی راضی ہو گئے کہیں گے وقت کیوں ہم راضی نہ ہوں تو نے ہم کو وہ سب کچھ دے دیا جو کسی کو نہیں دیا اللہ تم نے بڑے بڑوں کو نہیں دیا ہم کو دیا کتنے مزہ آ رہا بہت مزہ آ رہا ہم کو کیا دیا تم نے اللہ کہے گا اس سے بہتر چیز اب دینے والا ہوں تم کو میں اسے افضل چیز تم کو دوں یہ دے رہا ہوں میں تم کو کالو یار شعی افغل وہ ائی شعی ان اقبال رب ہمارے پر ہو سکتا ہے وہ دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے سوچیں گے اس سے بھاری اور کیا یہ ملا وہ بوجھ ہو گیا اور کیا اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے فیاکول مردوانی آج اب میں اپنی رضا تمہارے لیے حلال کی دے رہا ہوں اور فلاسم و اب ادا آج کے بعد میں تم سے کبھی کبھی کبھی ناراض نہیں ہوں گا دنیا میں آدمی کو کچھ مل جاتا ہے کچھ ایسا کام وہ کر لیتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا اس سے نعمت ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں ہے کتنے بندے دنیا میں چلتے پھرتے ہیں سب کچھ ان کو ملتا ہے دنیا میں اللہ راضی نہیں ہوتا ہے ان سے مرتے ہی فرشتے پکڑ کے لے جاتے ہیں جہنم کے اس میں کوڑا خانے میں مرتے ہی اس کا عذاب قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے دنیا میں وہ راجہ تھا لیکن مرنے کے بعد مرنے کے بعد اللہ کا مجرم بنتا ہے کیوں اللہ راضی نہیں ہے اس سے سب دیا اس کو کوئی مطلب نہیں دینے کا اسے دینے کے ساتھ رضا ہونا چاہیے عطا کے ساتھ اگر رضا نہ ہو تو عطا خود اللہ کی طرف سے استدراج ہے اس کو یاد رکھیے عطا کے ساتھ اگر رضا نہ ہو تو عطا کیا ہے استدراج رات ہو لیکن عطا کے ساتھ اگر اللہ کی رضا ہو نور ان نور اور کبھی عطا نہیں ہوتی اور رضا ہوتی ہے وہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے وہ آخرت میں دینے کے لیے ہوتا ہے یا نہیں دوں گا آخرت میں بہت دوں گا اور کسی کو یہاں بھی دیتا ہے اور اللہ راضی بھی ہوتا اس سے لیکن اس کے لیے چانس ہوتا ہے موقع ہوتا ہے کہ آج راضی ہے اللہ اس سے لیکن کچھ ایسا کرے گا کہ اللہ ناراض ہو جائے اس سے آج نماز پڑھا فجر کی پڑھا جمعہ پڑھا لیکن اثر غائب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو اللہ جمعہ میں تو راضی تھا لیکن اس نے ایسا کیا اللہ اب ناراض ہو گیا اس سے تو اللہ کی رضا دنیا میں ایسے امال کرتا ہے راضی ہوتا ہے اللہ لیکن اس کے بعد دروازہ کھلا رہتا ہے کہ کچھ ایسا اس سے ہو جائے کہ اللہ پھر ناراض ہو جائے اس سے اور اسی حال میں مر جائے وہ بہت کتنے لوگ تھے نیک نماز پڑھنے والا حج کیا زکاتا سب کیا آخری وقت میں شراب پینا شروع کی آخری وقت میں جوا کھیلنا شروع کیا آخری وقت میں کفری کلمات بکنے لگا مر گیا اسی حال میں. بہت بڑا حاجی تھا بہت بڑا یہ تھا یوں تھا تو تھا. مرا ایسے حال میں کی دین نہیں تھا اس کے پاس کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہم زندگی میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آخر میں ایسا ہو گیا کہ اللہ ناراض تو ایسا دنیا میں ہوتا ہے کہ اللہ کبھی بھی ناراض ہو سکتا ہے ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جاننا میں گئی کہ نہیں گئی بلی کو باندھ کے رکھا اور اس کو کھانا نہیں دیا اس کا یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی اللہ ناراض ہو گیا جاننا میں ڈال دیا اس کو ایسا ہو سکتا ہے لیکن جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جب کہے گا ان سے آج کچھ بھی کرو جو چائے کرو تم کو تمہارے کسی عمل پہ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ اس عمل سے اللہ ناراض تو نہیں ہوگا فلاں کمبہ ابدا آج کے بعد اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں اب میری رضا ہمیشہ کے لیے ہوگی تمہارے دی. کچھ بھی کرو جو جی میں آئے کرو جو جی میں آئے کرو ایسی جگہ جہاں پر نعمتوں کے لیے سٹرگل کرنا پڑتا ہے وہاں اگر آدمی کو یہ حکم دے دیا جائے تم پہ کوئی شریعت نہیں جو چاہے کرو کیسا ہو جائے گا آدمی کو یہ سڑی ہوئی لیکن اگر وہاں جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں وہاں کہہ دیا جا آپ جو چاہے کرو لوٹو جو بھی چاہیے تم کو کھاؤ پیو جہاں بھی جیسا ادم کرنا ہے کرو کچھ تمہارے اوپر شریعت نہیں ہے یہ صحیح یہ غلط کچھ نہیں آپ سب صحیح تم جو کرے وہ صحیح آپ بتاؤ اس سے زیادہ عزت کیا ہوگی کسی محل میں بادشاہ کسی کو چھوڑ دے کسی خزانے میں کوئی بادشاہ اس کسی کو چھوڑ دے کسی بہترین بات میں بادشاہ اس کو چھوڑ دے جو کرنے کا کر تیرے اوپر کوئی شریعت نہیں کوئی ڈوز اور ڈونٹ نہیں آپے. کتنا خوش ہوگا ایسا بولنا ہی کتنا خوشی کی چیز ہے فلا اصھو تم بائدہ ہوا تم پہ میں کبھی تم سے میں ناراض نہیں ہوں گا تو یہ کہاں ہوگا جنس میں یہاں نہیں ہو یہاں کیسا ہے اللہ ناراض ہوتا کہ کیا بابا اپنے سے کچھ ایسا ہوں گا اللہ ناراض ہو جائے گا چار دن کی زندگی ہے فٹ سے کب مرے گا معلوم نہیں ہے چار بولے گا دو میں مر سکتا ہے چار دن تو ہے لیکن چار کے دو بھی ہو سکتے ہیں دو کا ایک بھی ہو سکتا ہے آج بھی مر سکتا ہے آدمی لیکن اگر ویسا جیا جیسا اللہ راضی تھا مرتے ہی اللہ کی رضا اس کے لیے حلال ہے اور قبر ہی سے اس کی جنت شروع ہوئی کتنا ٹائم ہے جنت میں اور جنتی کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے مرنے کا فاصلہ ہے بس اور کچھ بھی نہیں مرا سکی خوش خود اچھا خوش ایک دم خوش مرتے ہی خوش اور فرشتے کتنی خوشی سے اس کو لے جاتے عزت سے لے کے جاتے اس کو جنت کا کفن اس کے لے لاتے ہیں اور جہاں جس آسمان پہ جاتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں کون یہ کون اتنا اچھا کون یہ کون ہے پاک رو بولتے یہ فلاں ابن فلاں ہیں بہت عزت والا نام اس کا لیتے ہیں عزت والا نام لیتے ہیں پھر اس کی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ال میں اس کا نام لکھا جاتا ہے تو یہ زندگی ہے ان لبین جنت الفردی نزولا یقیناً بولو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جنات الفردوس فردوس کی جنتیں ہیں نزلہ مہمانی کے طور پر ایک دم مہمان کے طور پر ان کے ساتھ سلوک ہوگا. عزت والا سلوک ان کے ساتھ ہوگا. کون نہیں چاہتا یہ آخرت میں شاہی ٹھاٹ ہے کہ نہیں اللہ کے نبی وسلم کا کیا حال ہے دنیا میں کیسا لیٹتے تھے بستر کیسا تھا آپ کا حال تمہارے رونے لگے تھے کہ نہیں لگے تھے بدن پر بوری کے نشان ہے رونے لگے آپ کا ہی حال آپ کا یہ حال خیسر کسرا باغوں میں ہیں نہروں میں جی رہے ہیں وہ اتنی اور آپ اللہ کے رسول ہو انت رسول اللہ عمر کیا تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں ہمارے یہاں میں ہو یہاں ٹاٹ لیکن وہاں رب کی طرف سے آتا تو یہ زندگی ہے چار دن کی زندگی ہے دین کے ساتھ نکالنا یہ کمال ہے نعمتوں کے ساتھ نکالنا کمال نہیں ہے یہاں اللہ نعمت جاہل کو بھی دیتا ہے فاجر کو فاسق کو بھی دیتا ہے کتنے جاہل ہیں نام لکھنے آتا نہیں ان کو لیکن کتنی گاڑیاں ہیں گننے کو سوچیں گے وہ میرے پاس کتنی گاڑی ہے میرے پاس کتنے بنگلے ہیں میرے پاس کتنے فیکٹریاں ہیں آپ عرب میں جا کے دیکھیے کچھ سالوں پہلے تک وہاں کے لوگ اونٹ چراتے تھے اب ان کو تیل نکلا آپ ہاں تیل نکلا آپ ہاں اتنے مالدار اب اس کی زمین تھی اتنی اس میں آئل نکل آیا اب اتنا مالدار وہ ہو گیا کہ اس کے پاس مطلب پیسے گننے کے لیے ٹائم نہیں ہے جتنے پیسے اتنا ٹائم نہیں ہے اتنا پیسے اور حریض میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے پہننے کو ڈھنگے کپڑے نہیں ہیں لیکن اتنا ان کے پاس پیسہ ہو جائے گا وہ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے اور اس پہ فخر کریں گے میری بلڈنگ ہے تیری بلڈنگ میں اور دس میٹر اونچی بناتا تیرے سے بنا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے میرا نام ہونا چاہیے اس کی میری بلڈنگ پہ سے اس کی بلڈنگ دکھنا چاہیے بنیا تو دیکھے گا ننگے پاؤ ننگے بدن بکریاں چرانے والے بڑی بڑی اونچی عمارتوں پر فخر کرنے والے بنیں گے ہو رہا ہے آج کیا ہے اس میں دنیا یہ ختم ہو جائے گی دنیا میں اللہ ایسے لوگوں کو بھی دیتا ہے بکری چرانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا دے دیتا ہے لیکن وہاں ملے گا ایمان اور عمل کی بنیاد وہ کیا اعمال ہے پچھلے درس میں کچھ اعمال ہم نے دیکھے تھے آئی اسی کے آگے کچھ اعمال ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنے سے جنت ملتی ہے ہم نے دیکھا تھا عبادات کا اہتمام نماز ہے وضو ہے روزہ ہے حج ہے اور اس کے علاوہ بھی امال دیکھے تھے دیکھتے ہیں کیا ہے آدمی سوچے گا جنت میں جانے کے خالی اللہ اللہ ہی کرنا ہے دنیا میں رہ کے بھی آدمی جنتی بن سکتا ہے بزنس مین بن کے جنتی بن سکتا ہے مالدار ہو کے بھی جنتی بنتا کوئی آدمی سوچے گا بے چار اب ٹاٹ والے کے لیے اب لیے کیا ہے میرے پاس ٹاٹ نہیں میرے پاس کھاٹ ہے اب میں جنت میں, جنت میں جاتا کہ نہیں جاتا میرے پاس تھاٹ ہے یہاں پہ تو میرے لیے یہ وجہ یہ نہیں کہ ٹاٹ کی وجہ سے وہ گیا جنت میں وہ دین کی وجہ سے گیا ورنہ کوئی آدمی سارے گناہ کر کے بولے ٹاٹ بھی چاہو چلو میں ٹاٹ پہ سوچتا جنت میں جائیں گے ایسا نہیں ہے دین اصل ہے پھر دین ہے تو کوئی بھی آدمی ہو جنت میں جائے گا چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتا الصدوق الامین ال الصدوق الامین مین نبی نو صدیقی نو شہدا ایسا تاجر بزنس مین ایسا تاجر جو سچا ہو امانت دار ہو آنےسٹ ہو امانتداری اس کے اندر ہو برابر خیانت نہیں کرتا ہے چیٹنگ نہیں کرتا ہے دھوکے بازی نہیں کرتا ہے جوٹ نہیں بولتا ہے تجارت میں اتاجر صدوق المین کیا ہوگا اس کا قیامت کے دن اس کا معاملہ کیا ہوگا جس دن فیصلہ ہوگا اچھے برے کا آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں وہ صدیقینہ وہ کہ وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا صدیقین کے ساتھ اس کا انجام ہوگا اور شہدا کے ساتھ اس کا انجام ہوگا کہ اگر دنیا میں ایک آدمی اچھے سے صاف ستھرا بزنس کر کے چلا جائے کھا پی کے جائے یہاں سے پیٹ بھر کے کھایا پیا اچھا پہنا اچھا کھایا اچھے گھر میں رہا کوئی پرابلم نہیں ہے اسلام کسی کے ساتھ جیلسی نہیں کرتا ہے ایسا کیوں تو آمیر کیوں غریب رہ تھی آمیر رہ تو جنت میں نہیں جائے گا اسلام کسی کو ستاتا نہیں ہے سر مالدار رہ کوئی پرابلم نہیں ہم اسلام کو کوئی پرابلم نہیں آپ کی مالداری سے لیکن آپ کی دینداری چاہیے سچ کے ساتھ میں امانت داری کے ساتھ میں تجارت کر کے دنیا کا سب سے بڑا تاجر بن جائے کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا ہے اچھا ہے. غریبوں کو یہ مدد کر سکتا ہے کیا ہوگا اس کا قیامت کے دن؟ اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا شہدا کے ساتھ ہوگا اس حدیث کو امام اطرمدی اور حاکم نے روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے اس کو شکرت بادی نے صحیح حدیث کہا ہے تو تجارت بھی ایک ذریعہ ہے لیکن تجارت کیسی سچائی کے ساتھ ہو اور امانتداری کے ساتھ ہو یہ نہیں کہ آدمی جھوٹ بول کی تجارت کرے ساتھ ہم کو یہ سو روپے میں آتا ہے آتا ہے نبے میں لیکن سو بولیں گے تو کیا ہوگا کم سے کم ایک سو دس میں تو جائے گا اگر نبے بولیں گے تو سو میں جائے گا پروفٹ مارجن کے لیے آدمی اپنے دین کا مارجن خراب کرتا ہے سچ کے ساتھ میں, کے ساتھ میں تجارت کرے. اور امانتداری کے ساتھ کسی کی چیز میں خیانت نہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس میں رکھا تو صحیح پھر تھوڑی دیر کے بعد سوچ رہا ذرا ڈال کے دیکھیں گے ہاتھ کیا ہے اس کے اندر ہے ارے یہ تو بہت باہر ہی نکلا میں تو کم سمجھاتا ایسا نہیں آدمی خیانت نہ کرے تجارت میں مال کے سلسلے میں خیانت اس میں نہ ہو دل صاف ستھرا اس کا ہو برابر امانت دار ہو سچا امانت دار ہو یہ قیامت کے دن اس کی عزت اتنی ہوگی کہ اس کا حشر نبیوں اور شہدا اور صدقین کے ساتھ میں ہوگا اسی طرح سے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی جنت کیسے ہے بہت آسان اس ان کے لیے کیا کرنا ہے لیکن پریکٹیکلی مشکل ہوتا ہے گنتی کم ہوتی چیزوں کی اہتمام اصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اداسل تل مر اتما جب ایک عورت اپنی پانچ نمازوں کا اہتمام کر لیں اداسل تل مر جب ایک عورت اپنی پانچ نمازوں کا اہتمام کرے وہ سامت شہرہ اپنے مہینے کے روزے رکھ لے مہینہ کون سا محرم کہ گیارہویں عورتیں عام طور سے گیارہ بی, بی کے روزے بارہ بی, بی کے روزے پندرہ بی بی کے کی روزے کیا نہیں کرتی بیچاری جو کرنے کا وہ نہیں کرتی تو کون سے روزے مہینہ یعنی رمضان کے روزے پانچ نمازیں رمضان کے روزے وہ حفدت فرجہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں زنا سے بچے اور اپنے جسم کے چھپانے کے حصوں کو چھپائیں حفدت فرجہ وہ حیا کے ساتھ میں عفت اپنی پاک دامنی کو بچا کے رہے تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور وہ عقائد اپنے شوہر کی فرما برداری کریں یہ بڑا مشکل ہے شوہر کی فرما برداری کرنا ہے وہ عطا اپنے شوہر ہاں شوہر کی فرما برداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذرا میٹنگ ہے باس کے پہ ہاں پہ اور وہاں پہ تھوڑی پارٹی ہے آج برقع مت پہ آج پردہ مت کر کیونکہ وہاں لوگ ڈر جائیں گے پردہ کر کے جائے گی تو کون آیا ٹیرسٹ آیا کیا تو ایسا نہیں شوہر کی فرما برداری یا باپ کی فرما برداری یا بادشاہ کی فرما برداری کس چیز میں ہے اسلام میں جو چیز جائز ہے اس میں ہے جو چیز گناہ ہے جو چیز حرام ہے اس میں فرما برداری نہیں تو کیا وہ شوہر کی فرما برداری کرے اس سے کہا جائے گا ادخل جنت امین ائی ابوا بل جنتھی جنت کے جس دروازے سے تجھ کو جنت میں جانا ہے اس دروازے سے تری مرضی جہاں اس دروازے سے جا جا تو جا یہاں سے وہاں سے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تیری کہاں سے جانے کا یہاں سے جانے کا یہاں سے جا جس دروازے سے تیری مرضی ہے اس دروازے سے جا جنت کون سی اور کیا کرنا ہے اس کو نمبر ایک پانچ دن کی نماز رمضان کے روزے اور اپنی پاک پاکدامنی کی اپنی عزت کی حفاظت اور چار شوہر کی پدما برداری چار کام نہیں کر سکتی چار کام کر سکتی ہے اس سے کیا ہے چار کام کے اوپر جنت کے جس دروازے سے وہ تجھ کو جانا جا اور یہ چار کام ایسے ہیں کہ اگر واقعی اس کو صحیح ڈھنگ سے اگر وہ کرے گی اگر صحیح ڈھنگ سے کرے گی باقی زندگی بھی صحیح ہو جائے گی ان نسلا تنہا من کر نماز اگر پابندی کرے گی بے سے اپنے آپ بچنا آسان ہو جائے گا پورا دن صحیح ہو جائے گا روزے اگر پابندی سے رکھے گی صحیح ڈھنگ سے رکھے گی تخواہ اس میں اپنے آپ آ جائے گا صحیح ہے کہ نہیں یہ امان ایسے ہیں شوہر کے فرما کرے گی طلاق فساد جھگڑے اور وہ گناہ کی ساری شکلیں رشتہ داری میں بگاڑ وہ سارا معاملہ ماں باپ کو تکلیف اس کو تکلیف سسرال میں تکلیف سارے مسائل حل ہو جائیں گے شوہر بھی شراب سے بچے گا جوئے سے بچے گا باہر جا کے کچھ بھی فال کام کرنے سے بچے گا اگر بیوی بیوی تو سنتی ہی نہیں میرا یہ چیز ذرا یہاں رکھ بولے تو وہاں رکھتی ایسی بھی اللہ رحم کرے کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر کی مانتی نہیں اپاج کہ شوہر کی بات مانے بعض اوقات شوہر بیچارہ نیک ہوتا ہے پردہ کر پہلے خود سدھرو ارے میں سدھروں کا کیا ہے پردہ کرے وہ نماز پڑھ پہلے روزے رکھو پہلے خرچہ برابر دو ہم کو آرے تو شوہر بول بول کے تھک جاتا ہے بعض بیوی ایسی بھی ہوتی ہے اللہ ان کو ہدایت دے تو بیوی شوہر کی فرما برداری کرے بیوی کا کام ہے اگر شوہر کہتا ہے یہ کام کر تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ کرے یہ کہ وہ چیز کیا ہو گناہ بعض عورتیں بولتی ہیں میرے ذمے تھوڑی ہے کھانا پکا کے دینا تیرے ذمے نہیں ہے کب تک نہیں ہے جب تک شوہر حکم نہیں دیتا ہے اس کو بھی یاد رکھیے آج کل نیا دور آیا شوہر بیچارے ویمنز رائٹ کی وجہ سے ان کا معاملہ ٹائٹ ہو گیا ہے پورا. ان کی حالت خراب ہو گئی ہے بیوی آتی ہے بولتی ہیں, میں کچھ بھی نہیں کروں گی تو برتن آپ مان جو ٹوپی پہن کے دھو رہا سو رہی کی نماز بھی کر ہے اپنا کیوں اسلام کا درد رکھتا ہے اس کو کسی نے بتا دیا کہ بیوی پہ کچھ بھی نہیں ہے بلا شبہ بیوی پہ کچھ بھی نہیں ہے کب تک نہیں ہے جب تک شوہر حکم اب بتائیے اگر یہ حکم شریعت کا ہے تو پہلے سے اللہ نے دیا ہے نا سمجھی بات کو شوہر کا حکم کدھر آیا شریعت میں تو مطلب شریعت پہ شوہر حکم دیا تو چلے گی وہ تو پہلے سے وہ تو باپ کے گھر میں بھی تھا نماز پڑھنا روزے رکھنا یہ کرنا اللہ کے جو حکم ہیں وہ تو پہلے سے ہیں اس پہ شوہر کے بولنے سے نہیں آئے گا نا اب شوہر کا حکم ایکسٹرا ہے ذرا سر کی مالش کر دے تو کرنا پڑے گا اس کو ذرا پاؤں دبا دے ہاں یہ بھی نہیں کہ بہت تھک گئی ہے تمہارا کام کر کر کے کپڑے دھو کے ابھی آئی ہوں ذرا پاؤں دبا دے حدیث وہ بھی دعا مری اللہ اس سے نجات دے دے جلدی سے اٹھا لے ایسا بھی ہوتا کیا ہے انسان اپنے حقوق جب پا لیتا ہے تو پھر ان کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو آدمی کو اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ رکھنا چاہیے حقوق پر نہیں سماج صحیح کب چلتا ہے جب ایک دوسرے کے لیے لوگ ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اپنے حق سے زیادہ اپنی ذمہ داری پر نگاہ رکھتے ہیں اور اپنے حق میں تو کمی برداشت کر لیتے ہیں اپنی ذمہ داری میں کوتا ہی نہیں کرتے ہیں जब ऐसा समाज होता है ऐसा घर होता है लेकिन ऑफिस से आया है थका हुआ है जाने दो लेटी भी उठ के उसके लिए चाय बना के दे दी अगर ऐसा घर हो तो फिर क्या हो जाएगा दोनों की मोहब्बत बढ़ेगी कि घटेगी बढ़ेगी और दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने वाले دونوں ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنیں گے شوہر بھی چپکے سے آئے گا بیوی کو معلوم پڑا تو خدمت کرنے کے لیے آئے گی اٹھ کے اور بیوی بھی دیکھے گی ذرا سی آٹھ ہوگی تو خود آ جائے گی یہ گھر کتنا عمدہ گھر ہے آپ سوچیے یہ گھر کتنا عمدہ ہے لیکن یہاں اگر لڑنا شروع کریں میرا ہی حق ہے بولے میرا حق ہے تو سب نا حق شروع ہو جائے گا اس کے اندر اس کے اندر پھر ٹکڑے ہوں گے اس کو یاد رکھیے کہ زندگی حقوق کے مطالبے سے نہیں چلتی ہے اگرچہ وہ جائز ہے کوئی اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے لیکن زندگی اس سے نہیں چلتی ہے زندگی ذمہ داریاں ادا کر کے اپنے حقوق میں تھوڑا کرنے سے چلتی ہے یہ زندگی کا اصول ہے اس کو یاد رکھے دوست دوست کیسے چلتے ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر لیتے ہو تو چلتے اگر ایک دم رولز اور ریگولیشن سے چلیں گے رشتہ داری میں ایسے چلیں گے چلتا نہیں چلتا رشتے داری ختم ہو جاتی ہے ایڈجسٹمنٹ سے چلتا ہے تو اگر ایک عورت پانچ ٹائم کی نماز پڑھ لے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کریں اور شوہر کا حکم مانے جو جائز ہے تو ایسی عورت کے لیے کیا ہے جس دروازے سے جنت میں جانا ہے جا اس کے لیے جنت ہے اس حدیث کو امام احمد حاکم اور ابن اقبال نے روایت کیا ہے اور چیز کیا ہے اور جنت کے لیے کیا ہے جنت میں جانے کے لیے اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو تقوا شعار بنائیں اور اپنے اخلاق کو درست کرے وہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو ناپسند کرنے لگے اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میرے کو بھی پسند نہیں ہے ایسا مزاج اس کا بن جائے وہ اپنی پسند کی بجائے اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنائیں اور چاہے اس کو پسند ہو اگر معلوم ہو جائے اللہ اس کے رسول نے بتایا اچھا نہیں ہے تو اس کو پھر وہ اس چیز سے نفرت ہو جائے ایسا مزاج جس میں آ جائے پھر اس پر عمل بھی وہ اہتمام کرنے لگے بچنے لگے برائیوں سے یہ اس کو کہتے ہیں تقوا اس کو کہتے ہیں تقوا تقوا جنت کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اخلاق اخلاق جنت کا بہت بڑا ذریعہ ہے آئیے دیکھتے ہیں اب حریرہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ ایسی کون سی چیز ہے جو بہت بڑا ذریعہ ہے سب سے زیادہ بڑا ذریعہ ہے جنت میں لے جانے کا زیادہ تر لوگ کس بنیاد پر جنت میں جائیں گے کیا چیز ہے وہ فقال تخوا اللہ حسن الخل دو چیزیں آپ نے بتائیں اللہ کا تقوا دو اچھا اخلاق دو چیزیں دیکھیے یہ دین کے دو پہلو ہیں تقوی کیا ہے برائیوں سے بچنا گالی جھوٹ چوری جو بھی گناہ کی چیزیں بری چیزیں ان سے بچنا اور اخلاق کیا ہے اپنے آپ کو اچھی صفات سے مزین کرنا تو نیگیٹو اور پوزیٹو دو چیزیں ہوتی ہیں تو تقوی کا تعلق ہے برائیوں سے بچنا اور اخلاق کیا ہے اچھائیاں اور کرنا مخلوق کے ساتھ میں. اچھی صفات پیدا کرنا تقوی بری صفات سے بچنا تو کہا یہ دو چیزیں ہیں جو جنت میں لے جائیں گویا کہ پورے دین کا خلاصہ آپ نے پیش کر دیا کہ اللہ کا تقوی اللہ سے ڈرنا پرہیزگار بننا اور اچھا اخلاق اپنانا وہ سلان اکثر آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں کیا چیز لے جائے گی سابی نے دوسرا بھی پوچھا یہاں جانے کے راستے ٹھیک ہے بتائے وہاں جانے کا راستہ کیا ہے وہ بھی بتاؤ بچنے کے لیے آپ نے فرمایا الفم والفرج الفم والفرج مو اور شرمگاہ مو اور شرمگاہ کتنا چھوٹا ہے شاٹ لیکن آپ دیکھیں گے کہ تقریباً گناہ ان دو چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں نہیں سمجھا سب دیکھ رہے ہیں کیسا کیا مو زبان کا کان میں زبان آدمی جو کچھ بولتا ہے کفر کے کلمات جھوٹ غیبت چگلی دھوکہ اور اس طرح کی جتنی گالیاں زبان تقریبن گنا ایسے ہیں جو بڑے بڑے ہیں وہ سب کے سب کہاں سے شروع ہوتے ہیں زبان سے اور منہ حرام کھانا کہاں سے ہوتا ہے تو انسان کی جو ہے یعنی بہت بڑے بڑے گنا جو ہے اس کے منہ سے جڑے ہوئے ہیں اور دو الفرج شرمگاہ زینا شرمگاہ سے جڑا ہوا ہے زنا کی جو مقدمات ہیں اور اس کے ساتھ جو ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں دنیا میں اکثر جو گناہ ہیں وہ یا تو پیٹ کی وجہ سے یعنی مو حرام کمائی یا پھر عورت زناکاری اس سے جڑے ہوئے کہ نہیں جڑے ہوئے آپ دیکھیں دنیا میں جتنا بھی گڑبڑ ہو رہی ہے بہت بڑی وجہ دو اس کے اندر ہیں حرام کمائی اور عورت عورت کمائی اور عورت. پھر کمائی میں حرام اور عورت کے سلسلے میں نکاح کے بجائے حرام سارے گناہ آپ کو فساد آپ کو یہ دو چیزوں سے جڑا ہوا دکھائی دے گا اور اس میں آپ اضافہ کر دیں بد کلامی کا غلط کلام تو ساری لوگوں کو گمراہ کرنا اور سماج کے اندر دھوکہ اور جھوٹ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ زبان سے جڑا ہوا ہے یہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کو اکثر لوگوں کو جہنم میں لے جائیں گی اکثر لوگوں کو جہنم میں لے جائیں گی اس کو امام نے اور امام ابن ماجا نے روایت کیا ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چیزیں ہیں چھ چیزیں ہیں مجھ کو ان چھ چیزوں کی تم زمانت دو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں تم ذمہ داری لو ان چھ چیزوں کا تم خیال رکھو گے میں ذمہ داری لیتا ہوں تم کو جنت ملے گی کون گارنٹی دے رہا گارنٹر کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گارنٹر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے اس کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی بالکل ملے گی لیکن کس کے بنیں گے آپ گارنٹر جو چھ چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں چھ نمبر دے گی کیا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ نمبر ہیں چھ چیزیں ہیں ان کا تم اہتمام کرو ان کی تم ذمہ داری لے لو ان کا اہتمام کرو گے اس کا تم خیال رکھو میں تم کو جنت ملے گی اس کی گارنٹی دیتا ہوں تم کو ضمانت لیتا ہوں کیا ہے وہ نمبر ایک اس دکو ادا تم تم بات کرو گے سچ بولو گے وہ یہ تو پہلے ہی مشکل ہو گیا ہے لیکن مشکل نہیں ہے اس آدمی کے لیے مشکل نہیں ہے جس کو کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے دھوکے کی نیت چھوڑ دیا آدمی جھوٹ اپنے آپ بچ جائے گا ہے کہ ڈو ادا حدت جب بھی تم بات کرو سچ بات کرو نمبر دو وہ اوف ادا و جب بھی کسی سے وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو آ رہا نا میں کہا ہو جائے گا کام نہیں ہوا بلکہ بعض اوقات بولتے ہو کی نیت نہیں ہے ہاں ہاں ٹھیک کہا ہاں نہیں وعدہ کرو وعدے کو پورا کرو تمہارے پاس اگر امانت رکھی جائے تو واپس امانت ادا کرو جب بھی مانگنے والا مانگے خیانت مت کرو جیسا کہ ویسا تمہارے پاس امانت ہے ویسی تم ادا کرو یہاں تک کہ اگر کسی نے تمہارے پاس پیسے دیے ہیں اسی کے نوٹ اس کو دو یہ نہیں پیسہ ہی ہے نا لیا تھا اصلی نوٹ دیتے ہوگلی نوٹ نہیں چلے گا جیسا اس کی امانت تھی پیسہ ویسا کی ویسا اگر امانت رکھیے ویسا رکھو اس ہاں اگر وہ اجازت دیتا ہے تو اور بات ہے پھر اب کیا ہو گیا امانت ویسی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اس نے دیا یہ اتنا رکھو اس آدمی کو چاہیے کہ ویسا کی ویسا رکھے یہ نہیں کہ وہ اس کو اپنے طور پر استعمال کریں اور بولے پیسے اپنے پاس آتے جاتے رہتے ہیں تو وہ پیسہ پھر اپنی طرف سے دوسرا پیسہ اس کو دیا پھٹے ہوئے نوٹ نہیں چلے گا اس کو چاہیے کہ ویسے کہ ویسے رکھے یہ امانت ہے وہ ادا وہ فبو فروج اور اپنی شرمگا کی حفاظت کرو کیا مطلب ہے کئی بات اس میں آتی ہے ایک یہ کہ اپنے جسم کے وہ حصے جو چھپانے فرض ہیں کسی پر ظاہر مت کرو ان کی حفاظت کرنا یہ بھی ہے کسی ایسے کے سامنے اس کو مت کھولو جہاں جائز نہیں ہے اور اس میں زنا بھی آتا ہے یعنی جنا سے بچو زنا سے بچو اور اس میں وہ طریقے بھی آتے ہیں جو شہوت پوری کرنے کے جائز نہیں ہے سب اس میں آتا ہے تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو دو ابسارک اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو دو غب غب کا مطلب ہوتا ہے نگاہ جھکا لینا ایسی چیزوں سے اپنی نگاہ پھیر لو ایسی چیزوں سے اپنی نگاہ جھکا لو جس کا دیکھنا ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے مثلاً خطبے میں آدمی بیٹا تو کیا کرے گا خطیب کو دیکھے گا سنت یہ ہے کیونکہ صاحبہ کیا کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ خطبہ دیتے تھے تو چٹائی کو دیکھتے تھے صاحبہ نہیں خطیب کو دیکھتے تھے کیوں کیونکہ چٹائی دیکھتے دیکھتے چٹائی پہ چلا گئے تو خطیب کو دیکھے گا تو اس کا کانسنٹریشن کیا رہے گا باقی رہے گا صاف تو صحابہ خود نگاہیں کیا کرتے تھے اب پتی اوپر ہوتا ہے ممبر پر تو نگاہیں اوپر کرنی پڑے گی آسمان و زمین میں غور کر رہا ہے تو کیا کرنے پڑے گا بولے نیشن نگاہ رکھنے کا حکم ہے ابھی میں اپنے کو ارے اوپر دیکھ افلا یم گرونا ال ایبل اکئی فقولی کئی فروخت آسمان تو دیکھے آج ایک بزرگ ایسے تھے زندگی بھر انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں آسمان میں ستاروں میں کب غور کرے گا آسمان کی کب غور کرے گا آسمان کو نہیں دیکھنے کا بولے دیکھتے نہیں تھے اوپر اللہ کی عظمت کی وجہ سے کون بولا آپ کو ایسا یہ کون سا طریقہ ہے عقل مند لوگوں کو اللہ نے کیا کہا عقل مند کون ہے وہ اتفکرون و فقل کو سماوت ہی جو آسمان اور زمین میں غور کرتے ہیں یہ عقل مند ہے یہ عقل مند ہے عقلمند ہی اس کو بولتے ہیں اب بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ اور سب سے زیادہ اللہ سے کوئی ڈرنے والا تھا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ تعالی کے بارے میں جاننے والا میں ہوں آپ نے فرمایا ان افقا کمب علم انا تم میں سب سے زیادہ تقوی والا اور اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا میں ہوں تو آپ رات میں نکلے آپ اٹھے نین نیند سے بیدار ہوئے گھر سے باہر گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر آپ نے وہ آیتیں پڑھی ان نفیقت کوئی آسمان میں دیکھا آپ نے تو جہاں نگاہ جھکانا ہے وہاں جھکائے آدمی جہاں نگاہ اونچی کرنا ہے وہاں اونچی کرے آدمی سمجھ میں آ بات یا نگاہ جھکانے کا مطلب سمجھنا چاہیے ورنہ آدمی پڑے گا اور نگاہ جھکی رکھنا رکھنا ہے اب ڈرائیور نیچے دیکھ کے چلا رہا گیا چلے گا ایسا نہیں چلے گا تو نگاہ جھکانے کا مطلب کیا ہے وہ چیزیں جن کا دیکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے. کوئی عورت بے پردہ سامنے آ گئی آپ کیا کرے گا ہر بولے وہ بردارش میں بولے ضروری نہیں نگاہ جھکانا نگاہ اوپر رکھنا چاہیے تو میں مخلوق میں غور کر رہا ہوں ابھی کر سکتے ہیں مخلوق میں ابھی غور کرنا ہے سیتا گھر کو جا بھی نگاہ نیچی کر نگاہ نیچی کر تو جو چیزیں دیکھنا حرام ہیں پرائی عورتوں کو دیکھنا یا فلمیں وغیرہ ہیں جس طرح کی جو بھی چیزیں بے حیائی کی چیزیں ہیں تو ایسی چیز اس سے آدمی کیا کرے نگاہ نیچی کرے اور بعض اوقات ایسی دنیا کی نعمتیں جو اللہ سے غافل کریں گے آدمی اس سے نگاہ پھیر لے اپنی اس سے آدمی نگاہ اپنی نگاہ کو پھیر لے اس سے اس کو دیکھنے سے دل میں وہ چیز جگہ بنا رہی ہے اپنی تو اس چیز سے بھی آدمی پھیر لے کوئی ہمارے نزدیک اس کی قیمت نہیں ہے تو یہ وغد و ابسارک اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور وقف و اپنے ہاتھوں کو روک لو اپنے ہاتھوں کو روک لو یعنی اپنے ہاتھوں کو ایسی چیزوں سے روکو جن چیزوں کی طرف بڑھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے جیسے اپنے ہاتھوں کو روکنا یہ ہے کہ تم کسی پر ظلم مت کرو کسی پر دست درازی مت کرو کسی کی پٹائی کر دی یہ بھی روک لو خیانت کے لئے ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے کسی سے کچھ چھیننے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے ہاتھ کو روک لو किसी औरत हाउ डू यू डू हाथ आगे बढ़ा रही है करते हैं बोले इतना दिल रखना चाहिए ना किसी का दिल तोड़ना बहुत बुरी बात है और उस पर मुसलमान है मुसलमान का दिल तो बहुत जरूरी है तोड़ना नहीं तो हाथ मिला रहे बोले मेरा दिल पाक है एकदम अच्छा बहुत पाक है तेरा दिल ये जो तेरा हाथ लगाया उससे नापाक हो रहा तेरा दिल है लेकिन रहेगा क्या पाक तो पराई औरत को छोना اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کے سر میں لوہے کی کیل دی جائے اس سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ کسی پرائی عورت کو چھوئے جس کا چھونا اس کے لیے جائز نہیں عورتیں آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرد کیا کرتے تھے بیعت کرتے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے کیونکہ آپ کی حیثیت حاکم اور نبی کی تھی پیر صاحب کی بیعت نہیں آپ ہاکم بھی تھے مسلمانوں کے اور نبی اور رسول بھی تھے اللہ کی طرف سے اللہ کی شریعت کی نافذ کرنے والے تھے تو آپ سے آپ بیت کرتے تھے ہاتھ میں ہاتھ لیتے تھے مسلمانوں کا اور بیعت کرتے تھے میں ایسا نہیں کروں گا ایسا کروں گا میں وعدہ کرتا ہوں یوں یہ بیعت ہوتی ہے تو عورتیں بھی آتی تھی وہ بھی تو مسلمان تھی مسلمانوں میں عورتیں بھی تھی عورتیں آتی تھی آپ بولتے تھے تم زبان سے بیعت کرو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے تمہارا زبان سے وعدہ کر دینا کافی آپ ان سے ہاتھ ملاتے تھے مسافر کے لیے کہن اللہ یوسف احسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے آپ زبان ہی سے بیعت کرتے تھے اب پیر صاحب کیا کر رہے ہیں ہاں لاؤ پہلے عورتوں کو لاؤ لیڈیز فرسٹ اب پاؤ بھی چھو رہی ہے عورتیں اور ہاتھ بھی ملا رہی ہیں اور سب کچھ سر پہ ہاتھ بھی رکھ رہے بابا پھیر رہے سر پہ ہاتھ اچھا بال بھی اچھے ہاں اور کتنے لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور غیرت دے ان کو بولے عمر زیادہ ہے ان کی پچاس سال کے تو ہے ابھی کیا ہے ان کا رہا کیا ابھی اچھا تیرے کو کیا معلوم ہے تیرے کو نہیں معلوم ہے تو عورتوں کا چھونا چاہے کتنا پاک دل کا ہو یہ اللہ یہ کہ ایسی استراری حالت ہو کہ اس میں اس کے اوپر لازم ہو جیسے مثلا کوئی عورت گر رہی کھائی میں अब बोल रही बचाओ बोले छोना हराम है हमारे इसमें अरे मैं मर रही बच्चा डूब रही हो बेचारी और बोले इस्लाम में मन आए तो डूब पावा लेकिन शरीर का हुक्म नहीं तोड़ सकता ऐसी सूरत नहीं है कि ऐसी सूरत में जबकि उसकी जान बचाना आप तो उसको पकड़ के लाना पड़ेगा बाहर या कोई डॉक्टर है एक औरत का कुछ एक्सीडेंट हो गया है और कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा एक आदमी उसको उठा के गाड़ी में एम्बुलेंस में इस्लाम एकदम ऐसा दिन लॉजिकल दिन है ایسا دن ہے کہ جس کے اندر واقعی سمجھداری ہے آدمی کو لگتا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تو ایک آدمی پرائی کو نچ ہوئی اور ہاتھ نہ بڑھا ہے ظلم کے لیے ہاتھ نہ بڑھا ہے اپنے ہاتھ کو روک کے رکھے حرام کھانا سامنے لا کے رکھا گیا ہے اس کھانے میں سے ہاتھ بڑھا سکتا ہے آگے اپنے ہاتھ کو روک لے آدمی اس کے سامنے رشوت رکھی گئی ہے اور فائل میں سائن کر. غلط کیس آگے بڑھا دے میں نہیں ہاتھ کر سکتے ہاتھ نہیں بڑھا سکتا نہ لینے کے لیے نہ کچھ کرنے کے لیے تو دیکھیے کتنا جامع لفظ ہیں وہ خوب فائدے کو اپنے ہاتھوں کو روک لو اب یہ موٹا لفظ ہے ایک دم دو لفظ ہیں وہ خوف ایدیے کو لیکن اس میں کتنی باتیں آتی ہیں کسی پہ ظلم نہیں خیانت کے لیے چوری کے لیے نہیں کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال دی جیب سے پیسے نکال لیے تو اپنے ہاتھوں کو روکو ایسے کام سے روکو جو شریعت میں کیا ہے جائز نہیں ہے اسلام نے جس سے منع کیا ہے تو کل ملا کے کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ آ رہے ہیں تو بہت چھ تھی لیکن چھ کتنی ہے یہ بڑے نمبر ہے یہ یہ چھ نمبر تھوڑے بڑے ہیں کیا کیا ہے دیکھیں پھر سے ایک بار بولتا ہوں اس ددت تم زبان سے متعلق ہے جب بھی بات کرو سچ بولو دو و اوف ادا وعطسن. وعدہ کرو تو پورا کرو <مِنْتُم> جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے امانت ادا کر دو کسی نے رکھی امانت ہاں رکھو رکھو کبھی بھی آؤ تم ہج کو جا کے آؤ اب وہ آیا ہج کی بات کہے کہ کب دیے تھے تو گیا ہو. ار دیا تو تمہارے کو دلیل ہے کہ ثبوت ہے کہ لاؤ سب گئے پیسے پورے اس کی امانت اس کو ادا کرو چاہے کوئی گواہ تمہارا اللہ تو ہے نا الم عالم بے اللہ یارا. کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے امانت ادا کر دینا بہت سارے فروج اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اور غد و بسا رکھو اپنی نگاہوں کو جھکا لو و کف و اپنے ہاتھوں کو روک لو اس کی اس کو امام احمد اب حبان حاکم اور بحقی نے شعب المان میں اس کو روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے اسی طرح سے مخلوق پر احسان مخلوق پر احسان چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہ ہو ان کے اوپر احسان کرنا ہے اس لیے کہ احسان احسان کرنے والے کے دل کو بھی نرم کرتا ہے اور جس پر احسان کیا گیا اس کے دل کو بھی نرم کرتا ہے اور دلوں کا نرم ہونا خیر کے راستے کھولتا ہے صحیح کہ نہیں سخت دل پہ سخت زمین میں کچھ اگتا ہے نہیں اگتا ہے دل جب نرم ہو جاتا ہے زمین جب دل کی نرم ہو جاتی ہے پھر آپ کوئی بھی فصل اس میں کرو فصل اگتی ہے اس میں تو دلوں کا نرم ہونا یہ خیر کے راستے کھولتا ہے اور اس کا بہت اچھا ذریعہ کیا ہے اخلاق لڑائی جھگڑے حجت بازی اور الزام تراشی اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ بولنا اور زبان کا ہاتھ کا استعمال کرنا دلوں میں دوری پیدا کرتا ہے لیکن اکرام کرنا چاہے مخالف ہو چاہے دوسرے مکتب فکر کا ہو چاہے غیر مسلم ہو اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا اس کے دل کو نرم کرتا ہے پھر حق بات اس پر آپ اس کے سامنے پیش کریں وہ مانے گا نہیں کم سے کم سنے گا تو صحیح آج سنے گا کل مانے گا تو ہمارے یہاں دعوت میں ہم حجت بازی ڈیبیٹ کو نمبر ون پر رکھتے ہیں یعنی دعوت کا طریقہ کیا ہے ڈیبیٹ ہے کسی کو چت کر دو جیت گئے یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس پر اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ اس کے دل کو نرم کرو پھر آپ موٹی موٹی بات بھی بولو گے وہ سنے گا مانے گا تو دعوت کا طریقہ یہ ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر رب قبل حکمت وَجَادِ الْحُمْ <يَاحشن> اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے و نصیحت کے ساتھ اور ان سے حجت کرو بحث کرو اچھے طریقے سے بحث کا نمبر اللہ نے کتنا رکھا ون ٹو تھری نمبر تھری پہ اللہ نے رکھا بحث کو ہم کدھر رکھتے اس کو نمبر ون پہ کیوں اس پہ جیتنے ہارنے کا معاملہ رہتا ہے تھوڑا جیتنے کا چانس اس میں ہے باقی میں نہیں ہے اس میں دل کے اندر میں بڑا ہوں میں ٹاپر ہوں تو اس کا دل میں کیا موقع ہوتا ہے اس میں لیکن اخلاق میں کیسا ہوتا ہے تھوڑا جھگنا پڑتا ہے ہاں آئیے آپ بڑے میں چھوٹا تو اخلاق میں یہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اخلاق وہ تو کون کرے گا اخلاق وہ بعد میں رکھو پہلے ڈیبیٹ میرا نالج معلوم کیسا پڑے گا میں کتاب پڑھا اخلاق سے تو معلوم نہیں پڑے گا نالج میرے معلوم پڑے گا ڈیبیٹ سے تو اکثر اوقات اکثر اوقات ڈیبیٹ میں مقصود اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہوتا ہے مقصود اپنی ذات کا غلبہ ہوتا ہے آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے اس لیے علماء اس کو پرہیز کرتے ہیں اللہ یہ کہ واقعی حق کے غلبے کا موقع ہو اس کے بغیر کوئی اور راستہ نہ ہو پھر وہی راستہ ہے تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ جب تک اخلاق سے اور آواز و نصیحت سے کام چلتا ہے حجت بازی پہ نہیں آنا چاہیے اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے جو آدمی یاد رکھیے جو آدمی ڈیبیٹ کو نمبر ون ذریعے سمجھتا ہے دعوت کا اس کے اخلاق میں گروٹ آئے گی لکھ کے رکھو اس کو اس کے اخلاق میں گراوٹ آئے گی اس کا دل سخت ہوگا اس کا دل سخت ہوگا اس کی زبان سخت ہوگی اس کے اخلاق میں گراوٹ پیدا ہوگی لیکن جو آدمی نرم دل کے ساتھ میں اخلاق کے ساتھ میں اکرام کے ساتھ میں نصیحت کے انداز میں دعوت دیتا ہو وہ آدمی زیادہ کام کرے گا وہ بھی سدھرے گا دوسرے بھی سدھریں گے ہاں موقع آئے تو پھر ایسے, ایسے انداز میں آپ یہ ڈیبیٹ کرے کہ پھر سامنے والا بولے یہ کیا ہے یہ شیر ہے چیتا ہے, ہے, ہے چیڑ پھاڑ کر رہا پوری ہماری ہم سمجھے تھے اس کو بکری یہ تو ہم کو ہی چبا رہا ہے پورا پھر ایسا اس وقت نہیں ویسا لیکن عام حالات میں کیسا آؤ بیٹھ ایسا ہونا چاہیے دائی ایسا ہوتا آپ صلاح سے کیا آتے ہی ڈیبیٹ شروع کرتے تھے لوگوں سے جگہ بناؤ ان کی تکیا رکھتے تھے, کے لیے بچھاتے یہ طریقہ دایکا ہونا چاہیے یاد رکھیے اس بات کو تو اخلاق مخلوق پر احسان چاہے انسان ہو جانور ہو مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو اس کے پر احسان کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجلا ر کلبن یاکلو ثرا من العطش ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا وہ پیاس کی وجہ سے زبان میں زبان یعنی مٹی میں زبان کیچڑ میں زبان چلا رہا تھا پیاس لگی تھی اس کو فدخل ف اخذ اس آدمی نے اپنا موزا لیا چمڑے کا بہی فضا کنویں کو ڈالتا تھا کنویں پانی لاتا تھا موزہ کتنا زیادہ ہوتا ہے پانی اس میں تھوڑا پانی ہوتا ہے ایک دو مرتبہ کئی مرتبہ جا کے پانی لا کے ڈالا اور کتے کو پانی اس نے پلایا فکر اللہ الحد خلح اللہ نے اس کی اس اس عمل کی قدر کی اس کے اس عمل کی قدر کی اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا کتے کو پانی پلایا اور جنت میں چلا گیا کیونکہ اس کو اس کے درد کو اس نے اپنا درد بنایا اس نے کیا کہا ایک روایت میں اس نے کہا مجھ کو پیاس لگی تھی ویسی اس کو پیاس لگی ہے تو اس کی پیاس کی تکلیف کا احساس کر کے اس نے اس کے لیے احسان کیا بتائیے کہ انسان کے لیے آدمی احساس رکھے کتنا بڑا کتنی بڑی بات ہوگی کتے کے لیے ایک آدمی احساس رکھے تو جنت بن سکتا ہے ایک انسان کے لیے اگر آدمی کرے کتنی بڑی بات ہے جنت میں نہیں جائے گا جائے گا یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کو جنت میں گھومتے پھرتے دیکھا یق پلٹنا پلٹنا گھومنا پھرنا ادھر جانا ادھر جانا میں نے ایک آدمی کو جنت میں ادھر ادھر ٹہلتے دیکھا کس بنیاد پر ایک ایسا پیڑ تھا جو راستے میں تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی اس تکلیف کو ہٹانے کے لیے اس نے کیا کر دیا اس پیڑ کو کاٹ دیا تو ایسا آدمی کہاں گیا جنت میں اس نے کتے کو پانی پلایا جنت میں گیا جو چاہیے تھا وہ دیا اس نے تکلیف والی چیز لوگوں سے ہٹائی اب آپ یہ شروع نہ کریں کلاڑی لے کے نکلے پیڑ کاٹتے گورنمنٹ منع کرتی ہے اس کو ویسے بھی پیڑ کم ہو رہے ہیں ये हर पेड़ को काटने में जन्नत में नहीं गया है कौन सा पेड़ था तु, तु उस पेड़ से लोगों को तकलीफ होती थी मकसूद पेड़ काटना हम लोग क्या करते हैं हरीश पूरी सही ढंग से समझे कि पेड़ काटने वाला जन्नत में जाएगा और अगर लिखने में पेड़ के बजाय अगर पैर लिख दिया हो गया ये वो पेड़ था जो तकलीफ मालूम लोगों से تکلیف کو دور کرنے سے جنت ملتی ہے سمجھ میں آیا ایسا لیتے چاہے کوئی اور چیز ہو کانٹا ہٹا دے گا پاؤں میں ہے اللہ کی طرف سے تو یہ یعنی لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا یہ مسلم کی روایت ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا انہی میں اور یتیم کی یا اس کے علاوہ کوئی مجبور پریشان حال ہے اس کی کفالت کرنے والا اس کا خرچ اٹھانے والا اس کو پالنے پوسنے والا جنت میں ہوں گے میں اور یتیم کی نگرانی کرنے والا دیکھ بھال کرنے والا جنت میں ہے وہ سائی عالد اور مل اتل مسکین نکل اللہ اور بیوہ کے لیے بیوہ کے لیے اور مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا اس کی ضرورت کے پورا کرنے میں کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اسلامی حکومت کی اگر کہیں جنگ ہو رہی ہو مسلمانوں کے خلیفہ کہیں یعنی جہاد ہو رہا جنگ ہو رہی ہو تو وہاں پر جو سواب ملتا ہے اسلام کی حدوں کو بچانے کے لیے اسلامی ملک کے ڈیفنس کے لیے اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں جو سواب ملتا ہے وہ سواب کہاں ملے گا ایک بیوہ اور ایک یعنی مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے میں بتائیے کتنا بڑا ثواب ہے آپ بھی کما سکتا ہے تو فکرا اور غربا اور مساکین اور پریشانہ لوگوں کے لیے ان کی راحت کے لیے کوشش کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے یہ بھی جنت کے راستوں میں سے ہے اس کو امام اتبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں روایت کیا ہے اسی طرح سے والدین سے سلوک بھی ہے والدین سے سلوک بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب فا فاضع او لکھا باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے یعنی اوسط کہتے ہیں اس کو جو ایک دم سلیکٹ اور ہائی لیول کا ہو تو جنت کے دروازوں میں سے سب سے بھاری دروازہ اگر کوئی ہے جنت میں جانے کا تو کون ہے باپ اور آپ نے کہا اب چاہے تو اس دروازے کو تو گرا دے یا اس دروازے کی حفاظت کرتا رہے کہ دروازے میں سے انٹری کرنا ہے تو اس دروازے کو سنبھال توڑ مت, اس کو تیری انٹری بند ہو جائے گی تو باپ کا خیال رکھنا ہے. اس کو امام احمد ترمدی اور ابن ماجا اور حاکم نے روایت کیا اور یہ صحیح درجے کی حدیث ہے اسی طرح سے معاویہ ابن جاہمہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ عرت الغزوا و استشیرک میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں اور میں آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں فقال ام آپ نے پوچھا تری ماں زندہ ہے والدہ ہے قالنام کہا کہ ہاں فقال الزم ہا فن عند تعندہ آپ نے کہا ماں کا خیال رکھ اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے یعنی اپنی ماں کا خیال رکھ اس کی خدمت کر تجھ کو جنت ملے گی جنت ڈھونڈنے تو کہیں اور جا رہا ہے جس ایک حدیث میں آپ نے کیا برمایا جنتخت غلط جنت تلواروں کے سائے میں ہے تو وہاں سائے میں ڈھونڈ رہا ہے یعنی وہاں وہ عمل کر تجھ کو جنت ملے گی اسی طرح سے یہاں تو وہاں جانا چاہتا جنگ میں ماں زندہ ہے ماں کی خدمت کر اس کے قدموں کے قدموں کے قریب جنت ہے یعنی اس کی خدمت کر الزمہ تو اس کا اہتمام کر اپنی ماں کو لازم رکھ ماں کی خدمت کرتا رہے اس کو امام احمد دسے اور ان ماجہ نے روایت کیا ہے تو یہ صحیح اور حسن درجے کی روایت ہے اس حدیث معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت بھی جنت کے ذرائع میں سے اسباب میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تو یہ کچھ اعمال تھے اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں اور دیکھا جائے تو ہر نیک عمل آدمی کو جنت سے قریب کرتا ہے یا جنت میں داخل کرتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان اور اعمال کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ موت آئے تو ہم کو سیدھا جنت میں جانے کے لائق ہم ہوں ہم کو ڈبو کے جہنم میں صاف دھلا کے دھلائی کر کے پھر جنت میں ڈالا جائے ایسا اللہ نہ کرے ایسا ہو اللہ براہ راست ہم کو جنت میں جانے والا بنائے عقو رقو لگتا